اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر آمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو